پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنوں بھی اور مومنین بھی اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے یا تو انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل حارب من قبل ان اردنا اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفریقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہاں رؤیت مطلب دیکھنے سے مراد علم ہے یعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالی ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنون کو بھی ہو جاتا ہے یہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول کے بتلانے سے اور خود بھی حالات کے دیکھنے سے علم ہو جاتا ہے پھر غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے تین گروہ تھے ایک تو منافق تھے دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے یہ دو قسم کے لوگ تھے دونوں مخلص مسلمان تھے اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ایک گروہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر چھ افراد کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان ساتوں صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے باندھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں اپنے دستے مبارک سے کھول دیں آپ نے فرمایا میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ آیت آخرون طرف نازل ہوئی اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دیا جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا جس پر آیت من امین قوت نازل ہوئی چنانچہ آپ نے ان کا مال بھی لے کر صدقہ کر دیا بحوالِ تفسیر الطبری و تفسیر ابن ابی حاتم دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا یہ تین افراد تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے پھر اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے پھر اس میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں وقت پیش آتی ہے یا دقت پیش آتی ہے ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو آپ اس وقت تبوک کے لیے با با رکاب تھے آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا لیکن واپسی پر وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا کفر پھیلانا مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں پھر یعنی چھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقوم فيه ابدا لمسجد اے نبی آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوع پر رکھی گئی تھی اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوعے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکلے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا لا يزال منیانہو الذی بنو ریبتا فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے ان يقاتلون في سبيل الله بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس اللہ سے کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر مسجد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے سے یا تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے حاکم وقت اس کو ڈھا دے تاکہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا نہ ہو پھر اس سے مراد کون سی مسجد ہے اس میں اختلاف ہے بعض نے اسے مسجد قبا اور بعض نے مسجد نبوی قرار دیا ہے قرار دیا ہے صلف کی ایک جماعت دونوں کے قائل رہی ہے امام ببنی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قباء مراد ہے تو بعض حادیث میں مسجد نبوی کو اسی سعالت تقوع کا مسدق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی منافعات نہیں اس لیے کہ اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم ہی سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو بطریق اولا اس صفت کی حامل اور اس کی مسدق ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تہارت کی تعریف فرمائی ہے تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر چوالیس و ابن کثیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحد لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہوں نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور تہارت و پاکیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے ہوں پھر اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں مومن کا عمل اللہ کے تقوے پر اور اس کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے جب کہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے جو اس حصے زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فورن گر پڑے گی ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا پھر دل پاش پاش ہو جائیں کا مطلب موت سے ہم کنار ہونا ہے یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنے رہے گی جس طرح کے بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی جب کہ یہ جان و مال بھی اس کا عطیہ ہے پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت و نہایت ہی بیش قیمت ہے پھر یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے پھر یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 وہ مومن توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے ما كان لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُعْبَى مِن بعد ما مَا لهم لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا کریں خواہ وہ ان کے قریبی ارشتدار ہی ہوں ان کے متعلقے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں یعنی گناہوں اور فواہش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے زبان سے اللہ کی حمد و ثناح بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں سیاحتن سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے ایک حسن حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ بحوال سنن ابھی داود حدیث نمبر جو 2486 مطلب میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہی ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد ہے جس میں ہر وقت موت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے جب موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے تو کون لذتوں میں الجھنا پسند کرتا ہے بہرحال سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگانا یا لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے کیونکہ یہ رہبانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے البتہ فطروں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر انیس پھر مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ نے اسے روک دیا ہے اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں آمنو آمنو الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے یہاں اعمالِ صالح کی قدر تفصیل بیان کر دی گئی ہے پھر اس کا شان نزول صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن المیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں ابو جہل اور عبداللہ ابن البی امّّا نے کہا اے ابو طالب کیا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو تو ابو طالب نے آخری بات یہی کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو ساٹھ اور آیت انقلاۃ من احبابت بھی اس سلسلے میں اسی سلسلے میں نازل ہوئی مصرد احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالے مسرد احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر تین سو پچپن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللہم اغفر مغف قومی لا علم مطلب یا اللہ میری قوم بے علم ہے ان اس کی مغفرت فرما دے یہ آیت کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا اشنا ہے اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے اور زندہ کفار و مشرقین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان استغفار اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم بڑے نرم دل بہت تحمل والے تھے ان اللہ بکل علیم اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ان اللہ له ملک وما من دون من ولا بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں الرحيم یقیناً اللہ نے نبی اور ان معاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لم لجأ من الله الا الیه ثم تاب علیہم ليتوبوا ثم تاب علیہم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی پھر اور ابتداء میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کے نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا ان سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا پھر جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا دوسرے فصلیں تیار تھیں تیسرے سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی اس لیے اسے جیش العصرا مطلب تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے لقطب اللہ یقیناً اللہ تعالی نے توجہ فرمائی توبہ قبول فرمائی توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو اس کے بغیر بھی رفع درجات کے لیے توبہ ہوتی ہے یہاں مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تعمل مطلب سوچے سمجھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا اور یہ بھی بعید نہیں کہ کچھ لغزشیں اور غیر شعوری کوتاہیاں ان سے سرزد زد ہو گئی ہیں ہو گئی ہوں اس لیے توبہ کا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے سے عرض ان صحابہ کرام کی عظمت و مرتبہ کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے سے غرض ان صحابہ کرام کی عظمت و مرتبہ کی طرف اشارہ ہے بہاوار تفسیر اللباب پھر یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجوہ سے ابتدان تردد ہوا لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخوشی جہاد میں شریک ہوا دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا وہ مراد ہے پھر خلفو کا وہی مطلب ہے جو مر جونہ کا ہے یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی یہ تین صحابہ تھے کا بن مالک مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے اس سے قبل غزوات میں شریک ہوتے رہے اس غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا تاکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا تاہم اس دوران میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی مزید دس دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کا بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات پھر یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا پھر یعنی پچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہزاری اور توبہ قبول فرمائی و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد والا علیہ و اجمعین